تم فرماؤ کیا میں بتا دوں جو اللہ کے یہاں اس سے بدتر درجہ میں ہیں وہ جن پر اللہ نے لانت کی اور ان پر غضب فرمایا اور ان میں سے کر دیے بندر اور سور اور شتان کے پجاری ان کا ٹکانا زیادہ برا ہے اور یہ سیدھی راہ سے زیادہ بہکے